بسم الله الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین صلوح الله اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد اللهم صل علی محمد و سلم علی الله وملائکته يصلون علی النبي <سلام> آج کی اس گفتگو کرنے کا سبب ہی ہے کہ ہمارے ہی فکر سے خارج ہونے والے لوگوں نے استاد علی مشت اللہ کو بلوایا بہانے سے گفتگو کرنے کے ذریعے سے اور آگے اس کو جو ہے وہ بہت مباطے اور گفتگو کو مناظرانہ رنگ دے دیا اور یہ ثابت کیا کہ ہم نے مناظرہ جیت لیا ہے تو ان کی تردید کے لیے اور ان کے جو مناظرے کی جیت کی تھوڑی دیر کی خوشی تھی اس کو ان کی بے وقوفی ثابت کرنے کے لیے آج یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے و تک کہ انہیں پتا چل جائے کہ جب استاد چشتی صاحب قبلہ کی, کی, کی حیثیت سے اگر ہم ان کی باتوں کا جواب دے سکتے ہیں تو استاد صاحب قبلہ اور سبحان اللہ انہوں نے یہ کہا کہ چشتی صاحب اعلی حضرت کے موقع سے ہٹ گئے ہیں اپنے لفظوں میں بیان کرتا جب اور کے جن دو جگہوں کا کلام یا جس جد نمبر چودہ فتوا ردویہ کا انہوں نے حوالہ پیش کر کے گفتگو کی تھی میں انہی کے اسی حوالے سے اور اس کے ساتھ والے حوالے سے میں گفتگو کرند کر دیتا ہوں ان, کا مزید اگر ان کی طرف سے کوئی جواب آئے گا تو پھر یہ سلسلہ جاری رہے گا اللہ چودہ ہے سفا نمبر 682 آپ سے سوال کیا گیا ہے آپ سوال کرنے والا پوچھتا ہے فرمانے اللہ و رسول اجل و, و صلی اللہ تعالی وسلم یزید بخشا جائے گا یا نہیں یہ اعلی حضرت سے سوال کیا انہوں نے تو یہی جو کہ ہمارا موضوع ہے دوسری بات تو کرنی نہیں ہے تو اسی کا جواب جو ہے دیتے ہوئے امام علیہ سنت نے فرمایا یزید ولید کے بارے میں ائمہ علیہ سنت کے تین قوڑے ہیں پہلا قول امام احمد وغیرہ اکابر اسے کافر جانتے ہیں تو ہرگز بخشش بخش نہ ہوگی دوسرا قول اور امام غزالی وغیرہ مسلمان تو اس پر کتنا ہی عذاب ہو بالآخر بخشش ضرور ہوگی اور ہمارے امام <تصفح> یعنی امام یادوں ابو حنیفہ سکوت فرماتے ہیں کہ نہ ہم مسلمان کہیں نہ کافر لہذا ہم بھی سکوت کریں گے یہ ہے حضرت کا فتویٰ شریف اور اس میں آپ نے مذہب اہل سنت کے تین گروہوں کا تین طبقوں, طبقوں کا ذکر فرمایا ہے اہل سنت کے نام سے موصوم کر کے یاد فرمایا ہے سبحان اللہ پہلے امام احمد وغیرہ ان کے علاوہ ان کے ساتھی وہی مذہب رکھنے والے وہ اسے کافر جانتے ہیں حالانکہ استاذ صاحب بلا یہ پیش فرما چکے ہیں یہ حوالہ امام احمد بن ابل کا دوسرا حوالہ پیش فرما چکے ہیں کہ جس میں آپ نے لان سے منع فرمایا ہے لیکن, لیکن ہم صرف امام عالم سنت کی بات کر رہے ہیں تو اسی پہ جو ہے نا اسی سے ثابت کرتے ہیں اللہ تعالی کے پدل و کرم سے آپ فرما رہے ہیں کہ پہلا مطلب ہے امام احمد وغیرہ ہوا کا تو وہ جانتے ہیں یزید کو کافر لہذا ان کے قول کے مطابق اگر فتوا دیں تو فتوا کیا ہوگا اس کی بخشش ہرگز نہیں کیونکہ کابر کی کبھی بخشش نہیں ہوتی دوسرا قول ہے ارجت الاسلامی مامر حسادی کا وغیرہ ہوا ان کے علاوہ ان لوگ ان کی پہرواری کا کہتے ہیں یہ بات کرتے ہیں ان کا مطلب کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ مسلمان تھا اور وہ ثابت کرتے ہیں قبر والی روایات کو جو ہے وہ اپنا رد کرتے ہیں ان کا حتیٰ کہ آپ کو اس حد تک فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں تحیات میں جو آپ تشہد میں پڑھتے ہیں السلام علینا علیہ وباد تو علیہ میں یزید بھی شامل ہے آپ اس پر بھی سلام کرتے ہو امامی تو اس حد تک قول فرماتے ہیں یہ ہم ہم ہمارا مذہب نہیں ہے ابھی ہم بتا رہے ہیں کہ اہل سنت کا مذہب کیا ہے اور یہ جو کمینے بکواس کرنے والے ہیں جو ہمارے بزرگوں کو یزیدی یزیدی کہہ کر ہیں یا استاد علیہ کتنے دین پر زبان درازی کرنے والے اور اپنے گھر سے فتوے دینے والے یعنی دین کی ہجت دل... اور دلیل کے بغیر بکواسات کرنے والے جو حالات آپ کا ہے کیونکہ وہ یزیدی اگر ان لوگوں کو کہیں گے تو انہیں کن کن کو یزیدی کہنا پڑے گا یہ ذرا میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں تو آپ فرماتے ہیں حجت الاسلام امام غزالی وہ تو بادہ میں شامل کر رہے ہیں یعنی مسلمان اور صالح مسلمان شمار کرتے ہیں امام غزالی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک طبقہ ایسا ہے جو یزید پلید کو مسلمان اور مومن سمجھتا ہے یہ بھی سنیوں کا طبقہ ہے یہ علم اہل سنت کی بات ہو رہی ہے اور آپ ہمارے کہ اس پر کتنا ہی عذاب ہو یعنی جو اس نے مظالم کیے عالم اقار کے ساتھ جو مظالم کیا اس نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ جو اس نے جناب علی وہ عالم مدینہ اور عالم مکہ کے ساتھ جو مظالم کیے ان مظالم کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ جداؤ نے ضرور عطا فرمائے گا اسے اس کمین کلیل کو اور اس کو سزا ملے گی اس کی لیکن جتنی بھی سزا ملے بالآخر بخشش ضرور ہو جائے گی یہ امام علیہ سنت کا فتح نظریہ ہم نے ابھی ہم نے یزید کی بخشش پر کلام کیا ہی نہیں ہے اور نہ ہی ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ بخشا جائے گا یا نہیں بخشا جائے گا ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ ہم ہمارا دفاع یزید کا کرنا تو مقصد ہی نہیں ہے نا ہمارا مقصد تو ہے سیدنا معاویہ اور بیت, آل آل بیت و صحابہ جو جن حضرات نے بعد کر لی تھی یا جن حضرات نے بعت نہیں فرمائی تو یہ مسئلہ یزید کی وجہ سے یا جن حضرات نے بعد لی تھی امیر معاویہ پاک ہو گا یا جس نے مشورہ دیا عمر مسئلہ دیاش ہو گئے یا اس طرح کے حضرات جن پر اعتراضات کیے جاتے ہیں تعلق کی جاتی ہے ہم تو اس کا رد کرنا چاہتے تھے ہمارے بزرگ تو اس کا رد کرنا چاہ تھے لیکن ان, ان لوگوں نے اپنے لیے راستہ تلاش کرنا تھا اب راستہ مل نہیں رہا تھا کیونکہ حسد کی عدا اور عداوت کی جو ہے وہ آگ دھڑک اٹھی تھی وجہ یہ تھی کہ آستانہ شریف پاک پتھر استاد کا بن رہا ہے اتنا بڑا جب درخت بن جائے گی مرکز بن جائے گا تو سارے تولابا اور سارے معاونین وہ تو ادھر چلے جائیں گے تو ہماری وہ قدر و قیمت نہیں رہے گی یہ حسد جب سے پیدا ہوا ہے یہ تب سے ہی آگ بھڑک رہی ہے بات صرف اتنا تھی کہ موقع نہیں بنا تو سے، سے، سے سے تو جھگا ہونا ضروری ہے یہ راستہ نکالنا یہ راستہ نکالا انہوں نے یزیدی یزیدی کہہ کر بکواسیں کی اور جو ہے وہ منافقت کی اور لوگوں کے نظریات سے کھیلے اور اب انہی کے ساتھ جا کے ملیں گے جنہیں کل کوفر کے نظام میں شامل ہونے والا کہہ رہے تھے اور جنہیں کل بے بےغیر کہہ رہے تھے کہ یہ اپنی عورتوں کے کھڑا کر رہے ہیں بلا بلا بلا بلا بلا. اب انہی کے ساتھ جائیں گے اور یقینی بات ہے صحبت اپنا اثر رکھتی ہے تو صحبت اثر دکھائے گی ہو سکتا ہے کل یہ بھی اپنی کوئی کو کھڑی کر لیں لیکن ہم تو اللہ تعالیٰ سے علاج کی دعائی کر سکتے ہیں ہم تو ہم ہم بحال بحال اللہ ہاں. لیکن بہرحال ہاں. یہ امام اہل سنت فرما رہے ہیں کہ بالآخر بخشش ضرور ہوگی اور یہ فتوا دے رہے ہیں کس کے قول پر الاسلام امام حجلامی کال پر اور یہ سنیت کا قول بتا رہے ہیں جی اگلا آپ فرماتے ہیں ہمارے امام سکوت فرماتے ہیں چپ رہتے ہیں اور دوسرے مقام پر آپ چپ رہنے کا مطلب بھی بیان فرما رہے ہیں کہ ہم لعن کرنے سے اور کافر کہنے سے ثبوت اختیار کرتے ہیں کیوں اس وجہ سے کہ کہیں لان اور کفر کی وجہ سے باقی صحابہ گرام یا گوات مقدسہ وہ اس رحن اور تکفیر کے مسئلہ میں ان کی بےآبی اور مستقل نہ ہو جائے اور وہ شامل حال نہ ہو جائیں لہٰذا ہم اس عید کو رانتی اور کابل اس وجہ سے نہیں کہتے یا جس طرح آج کل عام لوگوں میں چلا یزید کے کی کرنے والوں پر غانت اور اب تو دفاع وہ بھیجتی جیسا وہ بندہ وہ دفاع کرنے بیٹھا ہوا ہے کہ نہیں نہیں, نہیں کسی سے ابھی نے بےعیت نہیں کی کسی سے نے صحابی نے بےعیت نہیں کی اچھا صحابی نے بعد نہیں کی تو میں پوچھتا ہوں جو امیر معاویہ ہیں اور لے رہے ہیں اور اہل سنت کا یہ مذہب ہے کہ سیدنا امیر معاویہ اللہ عنہ کی عزت اور تعظیم اور کرے جو بندہ معاویہ پاکستم نہ کرے وہ سننی نہیں ہوتا بے یہ بھی مام سنت کا قول ہے بے تو اب بتاؤ بے تم اگر تم یہ کہو کہ یزید پلید کہ امیر معاویہ پاک کے دور میں گناہ نہیں ہے یہ بات ثابت کرنے والے چشتی صاحب اور ان کے احباب تمہاری نگاہ میں پڑھا آپ، آپ ہے تو اس کا جواب دیتے ہوئے نے جب آئے مبارکہ پڑھی تو آپ یہ آیت مقدسہ پیش کرنے کے بعد آپ فرماتے ہیں شک نہیں کہ یزید نے مالی ملک ہو کر شک نہیں کہ یزید نے ملک ہو کر زمین میں فساد پھیلایا ملک ہو کر زمین میں فساد پھیلایا استاد صاحب کی نے جو اپنی کتاب شریف میں اس رسالہ شریف میں جو آپ سرکار نے دلائل دیے ہیں بےت یزید کے متعلق جو ثابت کیے ہیں وہ کھانے والی سے میں کہتا ہوں کھانے والی اچھا ایسا کر تو گن رہا تھا کہ اتنے لوگوں کی اتنے لوگوں کے حوالے نہیں دیے اتنے لوگوں کے حوالے نہیں دیے اگر تو اندھا ہے اور تو تلاش نہیں کر سکتا کتابوں میں تو ایسا کر جن لوگوں کے حوالے دیے ہیں ان کی تردید کر دیج بات اور میں سب سے بڑا حوالہ دے رہا ہوں واقعہ ہر پر عبداللہ ابن حنزلہ غسیل الملائے اور جتنی روایتیں ملتی ہیں کہ اتنے صحابہ کو شہید کیا گیا ہر راہ میں اتنے صحابہ کو شہید کیا گیا اتنے اہل جو ہے وہ ان کے صحابہ کے اہل بید کے ساتھ یہ یہ ہوا یہ روایتیں تو موجود ہیں نا تو یہ عبداللہ ابن حنزلہ غسیل الملائ ہوں یا ان کے ساتھی ہوں جو ماپیا ہر پر شہید کیے گئے وہ سارے کے سارے حضرات کون ہیں جنہوں نے پہلے بعت کی ہوئی تھی پھر توڑی ہے اس کا مطلب ہے کہ جب بعت کی اس وقت اسی وجہ سے کی کہ وہ سمجھتے تھے یزید ابدار نہیں ہے جب بعت توڑی جیسے عبداللہ بن احمد اللہ والی کو روایت آپ پیش کر رہے ہیں کہ ہم نے اس وقت جو ہے نا ہم یہ گمان کر رہے تھے کہ اگر اب ہم اس کے خلاف قدم نہیں اٹھاتے تو کہیں آسمان سے پتھر نہ نازل ہو جائے اللہ تعالی کا آپ نہ پڑ جائے ہم پر تو اس یہ ساری باتیں ثابت کر رہی ہیں کہ پہلے ان صحابہ نے بعت فرما لی تھی توڑی ہے گناوں کو دیکھا اگر پہلے گناہوں کا پتہ ہوتا کرتے ہی نا اگر گناہوں کا پتہ ہوتا تو عبداللہ بن حنزلہ جب گناہوں کا پتہ لگ رہا ہے تو اس وقت تو کہتے ہیں کہ کہیں عذاب نہ آ جائے ہم بت توڑ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ جب یزید حاکم بنا تو ابتدام یا امیر معاویہ پاک کے دور مبارکہ میں اس میں عیب نہیں تھے اگر ہوتے تو یہ شہبا کبھی بت نہ کرتے سبحان اللہ جو آپ کے ہر راہ میں شہید ہونے والے ہیں جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے گنہ دیکھے تو ہم نے بید تھوڑی ہمیں گناہوں کا پتا چلا تو وہ ہم نے بتی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یزید پلید حاکم بنا تو اس وقت انہوں نے بیت کی اور ان کا بیت کرنا بھی اگر ان کو پتا ہوتا تو یہ بھی اسی وقت اگر آپ کہتے ہیں کہ امام علی مقام کو پتا تھا تو امام علی مقام بھی مدینے والے ملحب عبداللہ ملحب ابن حسین کا یہ بھی مدینے میں رہنے والے ہیں اب کو ایبو کا پتا چل رہا ہے امام علی مقام جب جا رہے ہیں تو اس وقت ایبو کا پتا ان کو کیوں پتا چلا ہے نا اور میں پوچھتا ہوں کہ امام کو پتا چلا امام مخالف کھڑے ہو گئے دوسروں کو پتا چلتا تو کیا وہ مخالف کھڑے نہ ہوتے یہ واقعہ ہر راہ بتا رہا ہے کہ وہ مخالف اپنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے توڑ دی اسی وجہ سے کہ انہوں نے یزیر کے ایبو کا معلومات حاصل کر لی تھی پتا چل گیا تھا کہ یزید بھی مجرم ایجرے میں لہذا یہ بات ثابت کر رہی ہے کہ والی ملک ہو کر زمین میں فساد پھیلایا جیسے آلہ حضرت فرما رہے ہیں आ. یہ لا آپ جو شرط عائد کر رہے ہیں یزید نے والی ملک ہو کر یہی ہمارا نظریہ ہے کہ یزید نے والی ملک ہو کر فساد پھیلایا ہے اس سے پہلے یہ ذہن تو مجرم بے نہیں تھا باقی یزید فلید کی وجہ سے چار یا پانچ لوگ ہیں نا جنہوں اختلاف کیا کس کی طرح کی کا طریقہ ہے یا اس میں اہلیت نہیں ہے یا جتنے اسباب آپ نے پانچ اسباب استاد صاحب کے اللہ نے اس میں بیان فرمایا ہے وہ پانچوں اسباب جو صحابہ پاگ نے اس وقت پیش کیے تھے یزید کے لیے میت نہ کرنے کے وہی اسباب جو اس آس آسان نے پیش فرمائے اگر اس وقت عیبوں کا پتا ہوتا تو پھر وہ عیبوں کا ذکر کرتے نہ کہ یہ بہانے یا یہ عذر پیش کرتے کہ ہم اس لیے نہیں کر رہے لہذا پتا چلا اس وقت یزید پاس فاجر نہیں تھا یہ اعلیٰ حضرت بھی بتا رہے ہیں اور یہ امام الغیرت بھی بتا رہے ہیں کہ یزید نے مالی ملک ہو کر زمین میں فساد پھیلایا اب رہا مسئلہ رہا مسئلہ پھر ایک بار پیچھے کی طرف لوٹتا ہوں اور سکوت کریں گے یعنی کیا مطلب ہے یزید کو جنتی کہنے سے سکوت کریں گے اور ہمیشہ کے لیے جہنمی کہنے سے بھی سکوت اختیار کریں گے کیونکہ پیچھے پیچھے مسئلہ کیا ہے پیچھے آپ فتوا دے چکے ہیں کہ حرکت بخشش نہ ہوگی امام احمد کے قول کے مطابق اور ضرور بخشش ہو جائے گی امام غزالی کے, قول کے مطابق آخر میں جنتی میں شامل دو کر کے اور نہ ہی اس کو مستقل جہنمی دو کہتے دو ہم چپ رہتے ہیں بھائی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے وہ جسے چاہے بخش دے جسے چاہے نہ بخشے لہذا ہم اس پر چپ ہی کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل سنت کے تین اقوال ہیں کتنے اقوال ہیں سنت کے تین اقوال ہیں ایک وہ جو یزید کو قابل سمجھتے اور رانت کرنا جائے سمجھتے ہیں ایک وہ قول ہو گیا جو یزید کو صالح مسلمان سمجھتے ہیں یہ بھی سننی ہے یہ بھی اپنا یزیدی یا ناسبی نہیں ہے تو اسلام عموما رزالی پر لگاؤتلہ اور اوپر سے امام علیہ سنت پر بھی فتوا لگاؤ کیوں کیونکہ وہ بھی حجت الاسلام امام جتعلی کا قول بیان کرنے کے بعد فتوا بیان فرما رہے ہیں کہ پھر بخش ضرور ہو جائے گی یار کی کر دیتا اچھا لہذا اگر کوئی کہے ہم کو یزیدی اس وجہ سے کہ یہ یزید پلید کے عیب دورے سید رام معاویہ پاک میں نہیں مانتے تو امام غزالی کو یزیدی تم نے کہہ دیا کیونکہ وہ تو بعد میں بھی صالحین میں شامل کر رہے ہیں اور امام علیہ سنت کو بھی تم نے یزیدی کہہ دیا کیوں؟ کیونکہ وہ امام غزالی کے قول پر فتوا دے رہے ہیں کہ پھر اس کی بخش ہو جائے گی چاہے جتنا بھی عذاب ملے لہذا اب سے ہم یہ کہا کریں گے کہ تم امام علیہ سنت کو بھی یزیدی کہنے والے ہو امام غزالی کو بھی یزیدی کہنے والے ہو اور اگر ادھر دیکھو میں غوث پاک میرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے دور کے ہم اثر محدث فخی امام مالکی مذہب رکھنے والے ایک امام کا حوالہ دیتا ہوں یہ ساز کا حوالہ دے رہے ہیں نا ہاں موتلی کا موتلی کا حوالہ دیتے ہیں وہ وہ موتلی کا حوالہ دیتے ہیں میں درا مالکی کا حوالہ اور سنی کا حوالہ دے رہا ہوں اللہ نام کیا ہے اس اسلام کا محمد بن عبداللہ بن محمد بن عبد اللہ بن احمد المعروف کادی ابی بکر ابن العربی ملازت ہے ان کا بائیس شہبان چار سو اڑسٹھ ہجری اور وفات ہے ربی العبل میں پانچ سو تینتالیس ہجری کی اور غوط پاک میرہ رضی میرا تعالی دو اس سے دو سال بعد آپ کی ولادت سے دو سال بعد آپ کی ولادت ہوئی ہے کی ہے چار ہے 470 ہجری کی اور ان کی ولادت اس امام کی ولادت ہے چار سو اڑسٹھ ہجری کی یہ اس دور کا امام ہے اور غوط پاک میرا کاشال شریف ہے 561 ہجری کا اور ان کا وشال ہے 500 ہیجری کا. یعنی کچھ دو سال آپ سے دو سو انتیس تم جو ہے وہ رافضیوں کے اور متدلیوں کے حوالے دیتے ہو یہ علماء کی امام کا حوالہ دے رہا ہوں سب نمبر دو سو انتیس پر اعتراض انت یعنی کیا جائے کہ شرط ہے خلافت کے لیے خلیفہ ہونے کے لیے عدالت اور علم یعنی دین کا علم بھی رکھتا ہو اور عدل کرنے والا بھی ہو اور یزید میں عدالت اور علم نہیں تھا یہ کب کی بات ہو رہی ہے جب وہ بعت لے رہا ہے یا اس کے لیے بعت لی جا رہی ہے یعنی اپنے دور حکومت کے ان ان ظلم اور جو اس نے سے پہلے کی بات ہے اپنے دور حکومت کے آغاز تک کی بات ہو رہی ہے جب اس کے لیے بعت لی جا رہی تھی جب وہ اپنے لیے بعد لے رہا تھا یہ اس وقت کی بات ہے اب اس وقت آپ کو بتائے اگر یہ کہا جائے کہ اس وجہ سے کہ یزید کے پاس عدل بھی نہیں تھا علم بھی نہیں تھا تو قلنا شہ نالم وادم علم ہی, او عدم ہی سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہ سبحان اللہ فرماتے کون سی چیز ہے جس سے ہم نے یہ بات جانی کہ یزید کے پاس نہ تو علم تھا نہ عدالت تھی کوئی عزیل نہیں ہے اس بات پر یعنی کیا مطلب ہے یہ امام فرما رہے ہیں قاضی ابھی بکر ابن الحر مالکی فرما رہے ہیں فرماتے ہیں کہ کون سی چیز ہے جس دلیل ہے جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہو کہ یزید عادل نہیں تھا یعنی ظالم تھا اس وقت آدم نہیں تھا یعنی تھا بے علم تھا yeah. یعنی یہ امام مان رہے ہیں کہ یزید اس وقت فقیر بھی تھا عالم بھی تھا عالم فقیر بھی تھا اور ساتھ میں آدم بھی تھا آدل کرنے والا بھی تھا ہے؟ سمان اللہ سمان اللہ اس کی حکومت کے آغاز کی بات ہو رہی ہے ابتدا کی بات ہو رہی ہے ابتدا کی بات ہو رہی ہے کی بات کی چک لہذا اب کہو یہ بھی یزیتی ہے جی یہ غوث پاک میرا کے زمانے کے امام یہ بھی جزیدی ہیں اور اس کی جو ہے نا وہ تخریر وغیرہ اور جو ہے نا اس کی ساتھ میں ہاشیاں دیا ہوا ہے اور ہاشیا Uh, پر الفدایا نے جو عبادت لکھی ہوئی ہے نا وہ وہی بات ہے کہ محمد بن ہنتیا نے ملازرہ فرمایا استاد عبدلہ نے بھی جو اس میں بات تعریف کروائی اور علاوہ الفیدا نے والے بھی دی ہیں کہ محمد بن ہنتیا نے کے ساتھ اور کہا کہ میں اس کے بعد رہ کے آیا ہوں میں اس کو دیکھتا رہا ہوں تین دن کے پاس رہا ہوں اور میں نے دیکھا ہے میں نے تو کوئی اس میں ایسی اب والی بات نہیں دیکھی کوئی میں نے اس کو, نے اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے میں نے اس کو جو ہے نا وہ مطلب سنتوں پر چلنے والا یہ جو اس کی میں لکھا لکھا ہے جی ملکو ملکو، سنتوں پر چلنے والا میں نے پایا ہے یہ روایت بھی اس میں موجود ہے لوگ کا حوالہ حوالہ بھی ہو تم کہامے بازی کرتے ہو اپنا پیٹ بھرنے کے لیے اور اپنے آپ کو لوگوں کی گود میں ڈالنے کے لیے اور جو ہے وہ کے ساتھ ڈرامے بازی کرنے کے لیے تم جو ہے وہ ہمیں استعمال کرتے ہو اور جو ہمارے بزرگوں نے دین بیان کیا ہے تاکہ وہ دین مترفر ہو جائے کیوں کیونکہ یہ جزیدی ہو گئے ہیں تمہارے کہنے سے اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے جو ہر حق ہوتے ہیں نا سبحان, سبحان اللہ کے بھونکنے سے جیسے کہتے ہیں جو راہی اور مسافر ہوتے ہیں نا وہ چلے کتے راستے میں کھڑے بھونکتے رہتے ہیں لیکن بھونکنے والوں کی بات جو ہے نا وہ دیکھیں تو پھر تو راستہ بھی گھوم جائے راستے میں رک جائیں لیکن راہی کا کام کیا ہوتا ہے وہ اپنی منزل کی طرف گامزر رہتا ہے اللہ تبارک و کے فضل و کرم سے ہم بہ جی آ رہی تاریخی مہربانی ہم اللہ تبارک مطالعہ کے فضل و کرم سے ان کتوں کے بھونکنے سے اپنا راستہ نہیں چھوڑیں گے اور ان کتوں کے بھوکنے سے ہم اپنی منزل جو ہے وہ اس کو نہیں بولیں گے تو یہ حوالہ دینے کے بعد اب میں پھر لوٹاتا ہوں امام علیہ سنت کے کال پر کہ آپ نے فرمایا امام علیہ سنت کے تین ہیں یزید کو کافر اور لمتی کہنے والا وہ بھی سنیوں میں ہے اس لیے ہم نے تم لوگوں کو نیم رابضی تو کہا ہوگا رابضی نہیں کہا سمجھے ہی بات کی؟ نیم راپسی ضرور کہا ہے کہ چوہا سی نا وہ کہہ رہا بزرگ جناب جہاں سید پاک پہ فلانے پاک نے یہ گل ہے کہ سانست ملی ہے کہ ازید یہ سمجھنا حسین پاکنا وہ جیسے وہ وراثت ہے, ہے بھی جی جنہا یزید نام لے کے بکواس بازیاں کر رہا اگر ابھی واسط ہے تو پھر یہ مبارک ہوسان چلانے جی اصل شریعت چلن والے تیناروی او ہے اور قدر کرنے والے لیکن تو خود گوائی ہے اللہ ہوا دی طرف گیا ہے پوندے ہی رہنا ہے خیر آنت کا مطلب کافر کہن یا لانتی کہن یزید اسی ایسا ہی ہے کہ ہاں لانے شخصی کو اعلیٰ حضرت بھی مانتے ہیں کہ لانے شخصی نہیں کرنی چاہیے ہمارا بھی یہی مطلب پیش کرا تھا لانے شخصی اعلی حضرت بھی نہیں جائے سمجھتے ہم بھی جائے نہیں سمجھتے سبحان لیکن اگر کوئی یزید کو لانتی کہے ہم اسے روکتے بھی نہیں اگر کوئی جیز کو کافر کہے تو چونکہ امام ماما محمد نے ہم وغیرہ ہماری اماموں نے کہا چھوڑا ہے زیادہ اس وجہ سے ہم سے روکیں گے نہیں لیکن ہمارا جو مطلب وہ یہی ہے کہ دور سید عام آباد میں وہ مجرم نہیں تھا مجرم بنا وہ اپنے دورے حکومت میں اس میں جو اس نے ظلم کیا پر جو اس نے جو پھر اس کے اوپر شراب پینا دینا کرنا یہ چھوٹے جرم ہیں اہل بی کو شہید کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے شہید کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے مدین پاک کی بےمتی کرنا مکے پاک کی بے جرم ہیں لہٰذا ہم تو یہ چھوٹے موٹے گناہ تو عام آمد المسلم ان میں پائے جاتے ہیں عام مسلمانوں میں ان کی وجہ سے کیا پکڑنا خالصیب کو को کو پکڑیں पकड़ेंगे जो خاص उसी के साथ جرم है لہذا ہم انہیں جرموں کی وجہ سے اس کو جہنمی بھی سمجھتے ہیں اس کو مجرم بھی سمجھتے ہیں اب اللہ تبارک مطالعہ چاہے تو اسے مو فرما دے جیسے جیسے ادھر دیکھو اب الوداع و نیا میں اپنے قطیر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا خواب میں یزید کو دیکھا اور یزید پوچھا بتا تیرے سب کیا بنا تو وہ کہنے لگا کہ میں نے آل بیت اطہار سے معافی چاہی چونکہ میں ان کے قتل پر راضی نہیں تھا اس وجہ سے اپنے اس بات کے لیے دلیل کو نہیں پیش کرتے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ابن کفیر کو تم سنی جانتے ہو تو پھر ابن کفیر کیا کیا کہہ رہے ہیں ذرا سوچ لو سبا سبا سبا جی. سبا سبا ہمارا مطلب نہیں اگر استاد کبلا نے جتنے ان کے مطالعے میں باتیں آئی ہیں نا اگر وہ ساری باتیں بیان کر دیں تو یہاں پر فساد پیدا ہو جائے ہمارے مطالعے میں ایسی ایسی باتیں آ رہی ہیں تو سوچو ذرا کیا بنے گی اور اماموں کا جو ہے وہ لوگوں, لوگوں کا اعتماد اماموں سے کیسے اٹھ جائے گا اسی وجہ سے اماموں سے اعتماد نہ اٹھ جائے کئیوں کی باتیں نہیں بتاتے لیکن یہ تم جھگڑا اور جو ہے نا وہ پیدا کر رہے ہو تو ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ ایسے ایسے لوگ بھی موجود ہیں اب اسی جس کا میں نے حوالہ دیا ایسی بات کی ہے اگر وہ بیان کر دی جائے تو یہاں پال کی پچھلے آنے جناب اس سے بتا ہوئے شہید پل سوال کی سی جی حکیم ابد اس نے سوال کیتا ہے جی یعنی, برا بھلا نہیں کہنا یعنی کی مطلب ہے کہ اس نے تیران وغیرہ یا اس جرم کا مجرم کہنا چاہیے متلکا نے انکار کیتا ہے اور سجدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے جانا چاہیے تھا کیوں گئے اور یہ ملکی جنگ تھی یہ اب پہلا سوال یزید کے متعلق کو اچھا کہا اچھا کہا لیکن اچھا تو امام غزالی بھی کہہ رہے ہیں اچھا تو امام غزالی بھی کہہ رہے ہیں اور یہ سنیے لیکن اس نے امام حسین کو جانے کی وجہ سے اشارے کنارے میں برا کہا باغی کہا جیسے کہ ان, ان, ان کے نظریہ آتے ہیں نس کے جی وہ امام علی مقام کو باغی جانتے ہیں وہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی کو کہتے ہیں کہ یہ ملک حاصل کرنے کے لیے حکومت حاصل کرنے کے لیے نقص کے پیچھے الگ یادو بلّہ گیا تھا اس طرح وہ ماسات کرتے ہیں تو جو یہ سوال کیا اس سوال سے ثابت ہو رہا ہے ایک پہلا سوال یزید کے متعلق دوسرا سوال امام کے متعلق تو جو اعلیٰ حضرت عدیم اور برکت آگے جواب میں خدمت فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ امام مظلوم پر الزام رکھنا ضروریات مذہب اعلی سنت کے خلاف ہے تو اسی وجہ سے آگے و بضبط بضبط ہے پر مارو دلالت مذہبی ہے صاف ہے بلکہ انصاف اور یہ اس قدم سے متبصفر نہیں جس میں محبت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم و شمع ہو بس یار اب جاننا چاہتے ہیں کہ ظالم کے کس کروٹ پلٹا کھائیں گے شک نہیں کہ اس کا قائل ناسبی مردود اور اہل سنت کا ادب و غنود ہے یہ امام علیہ سنت نے تو وعدے کر دیا آپ نے فرمایا یہ سوال ناسبی کر رہا ہے کیوں کیونکہ ناسبیوں کی نشانی کیا ہے وہ ایک طرف یزید کا مکمل دفاع کرتے ہیں اور دوسری طرف امام علی مقام پر الزام عائد کرتے ہیں جی سنیوں کا کیا مطلب ہے ہم یزید کا دفاع نہیں کرتے صحابہ اور بیت کا دفاع کرتے ہیں نمبر ایک تو یہ بات کرنا کہ امیر معاویہ پاک کے دور میں وہ مجرم نہیں تھا اور اب یعنی بعد میں مجرم بن گیا یہ ثابت کرتا ہے کہ ہم بھی یزید کو مجرم ہی مانتے ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ جس دور میں معاویہ پاک پر الزام آتا ہے ہم اس دور میں نہیں مانتے بات کی ہمارا یہ اتنا ثابت کر رہا ہے کہ ہم سید نام پاس اور باقی سے آبار والے اور جبریت کرنے والے ان حضرات کا دفاع کر رہے ہیں ورنہ میں نے مثال دی ہے ایک بندہ کہاں بندہ چور نہیں دس سال کرتا رہا دوسرا بندہ کہ نہیں دو سال کرتا رہا تو جب ہم, کیا, ہم نے یہ کہا کہ اپنے حکومت کے دو, دھائی, تین جتنا بھی عرصہ رہا وہ جرم کرتا رہا اور اس پر انہوں نے عبارت پڑھ کے وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھے یہ دی میرے اللہ تعالیٰ سرکار فرما رہے مر جائے اس کو میں نے ولی حل بنایا ہے اپنے دن کی وجہ سے اگر یہ میرے زن کے مطابق نہیں ہے تو پھر اس کو تو جلدی موت عطا فرما دے اس کا حل بنایا میرے چھ سال تک وہ خود اس کی حکومت کتنی ہے ساٹھ ہجری سے لے کر چونسٹھ ہجری کے ایسے نہیں چار سال تین سٹ چکس باسٹھ چونسٹھ کے آباد مر گیا ڈھائی ترائے سال, تر سال بنتے حکومت ساتھ حکومت کی 6 سال معایا پاک قبول ہے معاویہ پاک دی دعا قبول ہوتی پی ہے جس میں مجرم بنے برف پڑنی آ جناب جی ملاگر کر شرم تو کرو کم رم مرادرا کہ چلو چیشتی صاحب کی خیال نہیں پیاری ادھر کرو خیر تو یہاں سے جواب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے دیا اس بات کا جو سوال کیا جا رہا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ یہاں جانا نہ چاہیے تھا یعنی کربلا میں نہیں جانا چاہیے تھا وہ کیوں گیا یہ ملکی جنگ ہے یہ دوسرے سوال کا جواب یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور یہاں سے دے رہے ہیں کہ امام مظلوم پر جو الزام رکھا گیا ہے لہذا اس وجہ سے آپ اس کو ناسبی بھی کہہ رہے ہیں اور سب مردود وغیرہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کو کہہ رہے ہیں کیوں کیونکہ ان ناسبیوں کا نظریہ یہی ہے کہ وہ اہل بیتے یعنی امام عالی مقام پر الزام عائد کرتے ہیں ان کی بےدبی کرتے ہیں اور انہیں باغی کہتے ہیں اور ساتھ میں یسید پلیر کا دفاع کرتے ہوئے اسے کہتے ہیں نہیں وہ بندہ ٹھیک تھا اس میں کوئی یہ ہے ناسب کی جانا چاہیے امام علی مقام کی بے ادبی کی وجہ سے وہ ناسمی کہہ رہے نہ کہنے پڑے نہیں ہے لگنا پہ صاحب آپ نفسے پہنے کہ امام مظلوم پر الزام رکھنا ضروریات مذہب اہل سنت کے خلاف ہے یہ الزام کیا ہے جو کمینے کہتے ہیں کہ آپ اپنے نفس کی خاطر ملکی حکومت حاصل کرنے کی خاطر پیسہ مال اکٹھا کرنے کی خاطر چلے گئے جی آپ کے پاس کوئی دلیل شرائط موجود نہیں تھی سنیوں میں اور نازمیوں میں اس مسئلے پر فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ سنی یہ کہتے ہیں کہ امام علی مقام گئے دلیل شرح کے ساتھ اپنے اتحاد کے ساتھ اور الناس کے لیے نفع حاصل کرنے کے لیے کیوں؟ جتنا حکومت سے افضل تھا امام اور Anytime. آپ نے فرمایا میں اس لیے جا رہا ہوں کیونکہ میں افضل ہوں جب میں حکومت چلاؤں گا تو اس میں یہ فائدہ ہوگا یہ فائدہ ہوگا احمد الناس کے لیے لہٰذا آمد الناس کے فائدے کے لیے آپ تشریف لے گئے اب امام علی مقام احمد الناس کے فائدے کے لیے شہید بھی گئے بے اللہ. سید و شہدہ بھی بن گئے بے دین کے لیے دین کی بھلائی اور آمد الناس کی بھلائی کے لیے آپ کی شہادت کا ہونا آپ کے درجات بھی بن گئے بے اللہ. اور جب آپ کو سامنے حالات ویسے نظر نہ آئے تو آپ نے امتحاد اپنے اتحار ایک اتحار سے دوسرے کی طرف رجوع فرما لیا وہی جو صحابہ کا تھا اس وقت جانا مناسب نہیں مگر نہ قتل و غارت ہو جائے گی لیکن ان ظالموں و کمینوں نے امام علی مقام کو نہ یزید کے پاس بھیجا اور نہ ہی واپس مدینے جانے دیا نہ باہر جانے دیا انہوں نے ادھر ہی شہید کر دیا تو جو ظلم جو کمینگی جو انہوں نے کیا وہ اللہ تعالیٰ اس کی اس کی سزا دینے کے لیے وہ کافی ذات ہے ہم جو ہے یزید فلید اور اس کے روانتی دوستوں کا دفاع کرنے والے نہیں ہیں ہم تو یہی بتا رہے ہیں کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے امام علیہ سنت کا آخری اور نظریہ رکھتے ہیں لہذا امام علیہ سنت نے یہاں پر یہ بتا دیا اور ناجیز نے یہ واضح کر دیا کہ یہ اصل میں جو اس نے کہا تھا امام علی مقام کے لیے اس نے بے ادبی کے جملے بولے تھے اس میں بے ادبی پوشیدہ نظر آ رہی ہے انہیں نہ جانا چاہیے تھا کیوں گئے okay. یہ بے ادبی پوشیدہ نظر آ رہی ہے یہ ملک کی جنگ تھی یعنی کیا مطلب وہ ملک حاصل کرنے کے لیے گئے تھے یہ بے ادبی نظر آ رہی ہے ہمارا نعمل. یہ نظریہ ہی نہیں ہے ہم امام علی مقام کو ان کی شان اور مقام کے مطابق سلام پیش کرتے ہیں اور ان کے جو عمل مبارک ہے ہم اس کو مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے جو عمل فرمایا وہ سبحان اللہ کمار سمجھ آئی بات کی بے شر لہذا یہ ہے یہ ہم نے ثابت کیا امام اہل سنت کا عقیدہ بھی جو آپ فرما رہے کہ کوئی ایک بھی جرم نہ بیان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ جتنے جرائم امام اہل سنت تک اس کے ثابت پہنچے تھے وہ وہی تھے جو اس کے دورے حکومت والے تھے صحیح. اب بات یہ ہے کہ اگر کسی بندے نے تصریح نہیں کی کوئی زیادہ وضاحت نہیں کی ایک مسئلے پر زیادہ تحقیق نہیں کی یا ایک اپنی تحقیق کو لوگوں پر پیش نہیں کیا تو اسے جو ہے وہ یہ بہانہ نہیں بنایا جا سکتا صحیح. امام میاں سنت نے جو ہے جہاں کہیں بھی یزید کے عیب بیان کیے ہیں تو یہی عیب بیان کیے ہیں اور اسی دور کے عیب بیان کیے ہیں بات اور عبداللہ بن محمد بن ہنفیہ کا جھگڑا کرنا وہ بھی یہی ثابت کر رہا ہے ابن عباس کی جو روایت استاد نے رسالے میں پیش کی ہے وہ میں نے دوسرے بیان میں سنا بھی اس سے بھی یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ہے. اتھو ہی کلام اینا دو, دو فتم کر کے میںلہ تعالیٰ دے بدلو کر چلیں جی جاؤ جن مردی لیا ہوں. سبحان اللہ دلیل تو اے ثابت کر کے اصا یزیدی ہیں میں یہ سابت کرانگا کہ اصا یزیدی نہیں سبحان تفیر سبحان تفیر سبحان شاہ شریعت شریاحت دلیل نہیں ملتی اس کام ایڈا سوہنا تربیت ہوا الزام کدھر جنہوں کا ہوا آدمی عزت کا خیال کیا جی مسل میرے سامنے آدر چاڑی چڑی آدیا بڑا غصہ آ گاہ نکلدی پی خدا کی رانت نہ پورنے ہزار نہیں آتا سالہ دین دی خدمت جھوٹھی بکواس کرتی یزید ہو گئے کاشک مطلب پڑھ لیندے بھی سنیا کا مطلب کی امام والے سنت نہیں پڑھ لیں سال دی کیتی خدمت روڑ کے بغیر تو ہزار کردے حضرت صاحب کی بلابرت جناب نصیب دی ہوئی پچھلے بیانت جنہ کے آخیا جن جن آخ کہ وڈے امرت صاحب تو سوا دنیا کے بلی نظر نہیں آتا ہوں مراد شاہ بلی بن گیا دسو کہ کوئی سلسلہ بجت بھی چاہتا سلسلہ کتوں جاؤ جناب تراشت کرنے پہ جی کبھی محمد ادا صاحب دے خلاف پونک لے جی کدی شاہ صاحب کے خلاف پونک لے صرف اینی گل کر دونوں پچھو شدرا لے کے آؤ سلسلہ آدھی آدھا امام علی شاہ صاحب سکار تک پہنچ گئے لیکن پچھو وسیلہ کون بنے لانت نصیب دوسرے وسیلے منکر بنے سننا بھی ایک ہوت نصیب ہوئی ہے پھر دے لانتا لیند نے جی وسیلے یعنی بنیاد صاحب والے وسیلے منکر بننے نہیں لگے گا نتیجہ یہی جی ہونا ہے جی کل اشتہار پڑھ کے شامل ہو رہے ہیں کل تک جنہوں نے جناب جی ماوا بہن ایک کے دے کر کے سو ماوا بہنوں کھڑا کر کے جناب ووٹا کھڑے ہوئے عزت نشی ہوتی بھی اور بیٹھے انہوں نے نق ہوتے مر جاؤ نزد او اور میں ای جو زبان کر کے بولیا نہ اس واسطے بولیا دکھ لگا جانا کتیا نے مارا آل آدر مطلب کبلا کے خلاف میں اس واسطے بولتا پیا کیوں? ہون تک میں میری طرف آ جاؤ ہوں میری گلان کا رد کر صرف فتوے کے حوالے نہ جی میں سنت کا مدہب سابت کیا پہلے آلے سنت کا مذہب دسا تین مذہب مردوت فلاں فلاں جناب کس نو فرمایا یہ وہ وہابی ناسبی مردوت نو فرمایا جس نے امام آلی مقام کے خلاف اپنی زبان نے تاب پاک دے دور دے او ہو گیا کر میں منا واقعی کسے قدرے کوئی ہدایت یا علم رکھنا اللہ مبارک و تعالی مرشد کریم دی حیات لمبی اور قائم فرمائے. آرے آرے آرے <سطح> دا عالم صدقہ پیش کرتا دی دے